آپ کے ساتھ کام نہیں آتا تھا کہ میں بہت نہیں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کام نہیں آیا کرتا تھا اکیڈمی کا ڈیڑھ مہینے سے نہیں آ رہا آپ کی آواز چیز نہیں آ رہی اس چیز کو بہت نہیں تھا میں جانے سے تو مجھے ضرورت ہوئی نہ اس پوچھا اس بار نہ اس بڑا بڑا سب کے ساتھ نہ آئے آدمی صاحب آپ کے ساتھ دو آج بھی نہ آئے کرے گی باقی سوچ بند دیکھو ہرگڑا چل رہے ہیں کو اس جگہ سے بدلنا چاہیے صاحب سے ہاں اس جگہ بدلنا چاہیے آدمی کو آنے جانے کا موقع اس لیے دیا کرتے ہیں نا اس کا اس کی مناسبت ہو تو سب اس کو بیٹھ کرنا چاہیے وہ کہتے چلے تمہیں کرو اعلی کہیں ہیں بھئی آپ کو یہاں فائدہ محسوس ہوتا ہے لگتا ہے نہیں لگتا ہے کچھ مقاصد سمجھ جاتے ہیں سب اس کے بعد شاہ بھی لائر ڈیڑھ دو مہینے سنی محمد ال کریم بات رضی ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے مسلمان ختم ہوئے ہوں پھر اسلام ختم ہوا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا ہوتا رہا ہے کہ پہلے اسلام ختم ہوا ہے پھر مسلمان ختم ہوئے ہیں مسلمانوں اسلام کو چھوڑا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو گئے ہیں ساتویں صدی ہیری میں اس وقت کے بیرحر دنیا اسلام میں بہت زیادہ ہو گئی ہر چیز کو روج بھی ہے زوال بھی ہے باغ میں درخت لگتے ہیں پھر پھل رہتے ہیں پھیلتا ہے پھلتا پھولتا ہے پھر اس میں جھاڑ ہو جاتی ہے خوراک چاہتے ہیں درخت کھڑے ہوتے ہیں پھل نہیں دیتا ہے پہلے مالی پالتو کی کٹائی کرتا ہے پالتو کی آخیں بےکار کی آخیں کٹ جاتی ہیں, ہیں،, ہیں، درخت ہلکے ہو جاتے ہیں پھر پھل پر تازہ ہو جاتا ہے اس سے پھر کام کرتا ہے ان کے بعد دوبارہ پھر ایسا وقت آتا ہے جب مالی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب درخت کسی کام کے ہی نہیں رہے تو سب کا خاتمہ کرتا ہے نئے اس طرح سے بات کی کاج کرتے ہیں. تو یہی حال انسانی تعزیبوں کا بھی ہوتا ہے انسانی تعزیبوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے بہت سا دراز تک جب مسلمانوں کو کرو فارو چومت مال و دولت اقتدار دنیا کے وسائل مزے ایش عشرت ان کے ہاتھ میں رہا تو بیکار ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ساتھ میں سبھی جی میں آ کر حکومتی کا مالدار سب کا تو بالکل بےکار ہو گیا اور ایک سب کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے پیچھے چل ہوتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے لحاظ کا گروہ باقی رہتا ہے لیکن ان بادشاہوں کی ان مالداروں کی نظر میں کاٹنے کے تحت چھٹکتا بیچ میں کان سے آئے ہوئے ہیں ایسے وقت اللہ کا سردی ہوتی ہے ساتویں صدی ہجلی میں بھی کاتاروں کا عذاب آیا ہے اور جس بار یہ فارغ فارغن شاہ پر حملہ کر رہے تھے فارغن شاہ پر اس وقت ایک بزرگ تھے جو خارون شاہ کی حکومت میں رہتے تھے دنیا دار علما نے اور دنیا دنیادار عمالداروں میں بادشاہ کے خان بڑھنے شروع کیے گا کے سمارے خزار کے لیے یہ آدمی خطرہ ہے بادشاہ نے ان بزرگوں کو ایک آدمی کے ہاتھوں اپنے خزانے کی چادیاں بیل گیا چادیاں وہاں پر پہنچی تو ان بزرگوں نے اپنے مریضوں سے کہا کہ میں معلوما بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ بادشاہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قبضہ کرنا چاہتا ہے میرے خزانے کی چاہتی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور میں اسے خزانے کی چاہتی چھیننا چاہتا ہے۔ yeah اور میں بادشاہ کو پیغام کی واپس کی اور پیغام بھیجا کہ آپ فکر نہ کریں میں اس طرح جمعے کی نماز پڑھ کے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا یہ پیغام بادشاہ کو پہنچا اس کے شام جیوں نے کہا اگر جمعے کی نماز تک ٹھہرا جمعے کی نماز پڑھ کے اسے مریضوں کو کہا کہ مجھے بادشاہ نکال رہا ہے چلا گیا کہ تمہارے خلاف پورا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا یا پھر کیا کریں کہا کہ کیا جمع سے پہلے خالی کر وہ تو تاتالیوں کے حملہ آ کر کھڑا ہوا ہوا تھا اور ابھی تریفیں فرمایا گیا ہے کہ جب میں کسی کسی بستی پر آزاد بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں اور وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلموں کو آباد کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں آزاد کو ٹال لیتا ہوں تو یہ اللہ والے تھے آبادی کا ذریعے بننے والے یہاں تک کہ بادشاہ کے کہنے پر ان علاقہ خالی کیا چلے گئے بس یوں چلے گئے علاقہ خالی ہو گیا اور جس عذاب کو ان کی روحانیت دروکا ہوا تھا وہ عذاب سے آ گئے اور خوازل شاہ اتنی عظیم مملکت کا مالک اس کو تتاریوں میں دکیلتے دھکیلتے دھکیلتے گراسن کے کنارے نیلاب کے مقام پر گراسن میں تھنکی خوش نہیں کر تو یہ لہاقہ ہوتے ہیں اور پر اس طرح کے حالات آتے ہیں اس طرح جی مسجد کے آتی ہیں تو ان بزرگوں کو اللہ تبارک سال ہے اور لوگوں سمیت محفوظ کر لیا اور باقی پر قیامت ہو نافذ ہوگی پہلے اسلام زندگی سے نکلتا ہے پھر مسلمان جو تباہ ہوتے ہیں پھر یہاں تک اس نے آگے بغداد پر قبضہ کیا اور مسلمان نوجوانوں میں اتنی بیرحروی اتنی بزدلی اتنی بےرتی آ گئی تھی ایک تایاری عورت نے بیس نوجوانوں سے کہا یہاں کھڑے رہو میں اپنی تلوار لے کر آؤں گا تمہارے سر کاٹوں ایک تاکاری عورت نے بیس نوجوانوں کو کھڑا کیا ہے تم کھڑے جاؤ میں کرو خزن لے کر آؤں تلوار لے کر آؤں تو تمہارے گزن کاٹوں وہ ایم نہیں سوتے آگے ایسے حالات میں اور بالکل تکاری چھا گئے سات دن تو دریا دجدہ خون کا بہتر آپ کے خون انہوں نے کیا اور مسلمانوں کی کتابیں نکال کر دریا زندہ میں ڈالی تو دریا دجدہ کل بنا ایسا دریاج اس میں اسٹیمر ہے چھوٹا جہاز پیری جہاز چلتا کتابوں میں اتنی مقدار تھی کہ وہ, وہ ان کا راستہ بنا ان پر آدمی چل سکتا پھر مسلمان اور وہاں مشاہد سے کام شروع کیا اکٹاثالی میں کام شروع کیا ایک بزرگ علاقوں کا بیٹا تھا کازان کازان بیٹا تھا اس کو دعوت دی انہوں نے اور سب مسلمان کر دی انہوں نے کہا میں ابھی تو کچھ نہیں بول سکتا جب ہمارے اقتدار آئے پھر مجھ سے ملنا ان بزرگوں کی وفات ہو گئی اور کازان کے اقتدار نہیں آیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے سے وسیع کی کہ جب کاذان کا اقتدار آ جائے تو تم اس سے مل کر میری ملاقات کا تذکرہ کرنا اور اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ اس کو یاد دلانا تو بیٹا جا کر ملا ان سے اور اس کو وعدہ یاد دلا سکتے کہ ہاں آپ سے بارہ سال کی بات مجھے یاد ہے مجھے پسند ہے لیکن اب میں عمرکت کا بادشاہ ہوں مجھے اپنے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا نے درباریوں سے مشورہ کیا اسلام کے بارے میں درباری نے کہا کہ بادشاہ اسلامت ان بزرگوں کے ہاتھوں میں ہم تو سر سے مسلمان ہیں لیکن تمہارے در کی وجہ سے بول نہیں سکتے ایک دن سارے کا کاری بیا کلم پورا دربار کچھ مسلمان ہے اور پروفیسر سی کے کی کتاب ہے تاریخ اسلام اس محکم پر اگر لکھا ہے کہ ایٹ دس موومنٹ مسلم جمناک سیب ال اسلام رابل اسلام ہے سیب مسلم اس مقام پر مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا وہ تاریخ جو اسلام کی بے بنیاد ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر پچاس سال نہیں جھجرے تھے کہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کے خاتم بن کر اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے بن گئے پچاس سالوں میں مسلمان اور لمام نے اپنی روحانی قوت اپنی علمی قوت اور اپنی دعوت کا زور اور کا ان کی کایات پر لڑ کر رکھ وہ فضل ہی ہمارے پاس حق کا ہتھیار ہے حق کی تلوار ہے یہ صحیح طریقے سے اگمائی جائے تو کفر جو تجھے اور مجھے ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے وہ پیروں کا خادم بن جائے گا پیروں کا خادم بنے گا مجھے لگتا ہے کہ اس حاق ہاں کو اس حاق ہاں کے کو استعمال کیا جائے ابھی ہمارے تحصیق عبد المان صاحب سے مکم کرما سے انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کی ایک ریاست کا مہاراجا مسلمان ہوا ہے اور ستاسی لاکھ ہندوؤں کو اس نے مسلمان کیا بیٹھا ستاسی لاکھ بولا سر ستاسی لاکھ ہندوؤں کو اس نے مسلمان کیا اور اس کا اسلامی نام معذم حسین اور اس کا ڈاکٹر جو ہے سر ڈاکٹر کا نام سنجے ہے وہ مسلمان ہے اور منان صاحب کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے لما نے کہا کہ سنجے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سنجے کا مطلب زاہد عابد نئے کادمی دنیا کو چھوڑنے والا میرے پاس آپ کا نام سنجے ہی رہنا چاہیے ان کے ساتھ جو ساتھی آئے آپ کو یاد ہے مہاراج محمد محظم حسین اور سنجے دونوں ہوئے تھے اور میں بیٹھے ہوئے کہا یاد ہے اگر ہم اور آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کر لیں تو ان کے اصل کو ان کے گھروں کے آدمیوں کے ذریعے ہم شکست دے دیں گے ان کا اشریا کے آدمیوں کے ہاتھوں ان کے گھروں میں ان پر استعمال ہوگا دیکھیے نا اور ہماری دعوت جو ہے تو یہ محض استبلا نہیں ہے ہم جو ہے تقریر کریں ہم دلائل دیں اور ہم قائل کریں دوسرے کو ہم؟ ہمارے بڑے اظہر صاحب جو تھے رحمتہ اللہ علیہ یہ بہت پائے کی شخصیت ہے رائے ون کی پہلی آبادی انہوں نے کی ہے تین جھوپڑے بنا کر اور ایک مسجد بنا کر رائبن کا مرکز انہوں بات باد کیا میں نے وہ تین چھوٹی مسجد دیکھی ہے سنتے سر سن میں تو اللہ تبارک صاحب کو تبدیلی داور کا بڑا ملکہ تھا فرمایا کر یا فرمایا تھا فرمایا کرتے بھائی جی اچرت لوگ کہتے ہیں کہ قائل کرو کائل لوگ کہتے ہیں قائل کرو دلائل تھے قائل کرو اور ہم کہتے ہیں مائل کرو اندر جی؟ سے کام نہیں بنتا مائل کرو جب مائل کرو پھر گائل کرو جی؟ جب مائل کرو پھر گائل کرو جی؟ آپ گائل کا معنی بتائیں گے پوسنگ میں ایک آدمی سے گائل کا کیا مانا اسے یہ بتایا جی تیسرا سروا بتایا جی وہ اس والا بتایا جی تا والا گائل کیسے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہاں گائل بس گائل کسان وہ تو اللہ بتایا گائل کا کیا من ہے نمان صاحب ستھرے سے بیٹھتا رہتا ہے نا پھر وہاں سے پوچھیں گے خالو صاحب بتائے گائل کیسے کہتے ہیں آپ بتاؤ جی ہمارے مزدور کو کیا سمجھیں گے اور کون بتائے گا جی مختلف گائل کہتے ہیں زخمی کرنا کہ کائد نہ کرو گائے اس کو کیا کہتے ہیں کائد نہ کرو مائل کرو اور سر گھائل کرو زخم نہیں کرو اس کو دل زخمی ہو جائے بس پھر کہیں کہیں گے نہ رہا تمہاری دعوت جو نہیں ہے مولانا رحمت اللہ مولانا عرم اللہ نے فرمایا پائے استدالیاں چوبی ہوا پائے چوبی فخت بے تمکین ہوا پائے استدالیاں چوبین استدالوں کو استقدال کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی والے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ بہت بیتبارے ہوتے ہیں ان کا جمتا نہیں ہے جی لڑکا کر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے پائے دالی اور چوبین بات پائے چوبی سخت بے تمکین بہت ہماری دعوت جو ہے یہ مائل کرنا اور قبول کرنا کرانا ہے شاہ صاحب دیکھنا یاد آ کہ ہماری دعوت کیا ہے راہے ہوا سے بچنا بچانا راہے خدا سے چلنا چلانا ہوا ہا کسے کہتے ہیں پھر یہ بتائے خریڈے بتائیں, بتائیں. مربت خریڑے دبائیے آواز تو سے تو ہوا تو افریدہ بتایا جی ہا افریدے اللہ جی تو ایک ہوا کے بعد اپنی میں کھینچتے ہیں ہی باہر ہیں ایک ہوا ہے خواہش نفس تو دبلو دعوت کیا ہے راہ ہوا سے بچنا بچانا خواہشات نفس سے بچنا اپنے خود بچنا دوسروں کو بچانا اور رائے خدا پہ چلنا چلانا راہ ہوا سے بچنا بچانا راہ خدا پہ چلنا چلانا شاہ صاحب کے پوری اس پر کتاب ہے نکاتے دیلüyہ. ان کی وفات کے بعد بھی کسی موبائل لکھی تھی وہ بہت چٹکلے بروز قسم کی باتیں ان کی ہیں آ... اس میں آ... مسلمان کو مسلمان علما اور مشائف نے اپنی دعوت اور اپنی روحانیت اور اپنی دعا کی قوت سے ان تاکالیوں کی کایا پلٹی ہے اس میں جناب علی قائد کرنا نہیں ہوتا ہے منانا ہوتا ہے اللہ پاک کو منانا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو تو قبول کر لے یا اللہ تو کو قبول کر لے حضور صلی اللہ سے لٹے اور مانگی رات میں دعا یا اللہ تو دو عمروں میں سے ایک عمر کے قبول اسلام سے اسلام کو قوت کا کامر عمر اجیت سلفا یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے تو اس نام کو کو استاف روک عمر عمر ابو الحکم تھا جس کا نام ابو جہل ہوئے بعد میں اور ایک عمر بن خطاب عمر ابو الحکم یعنی حکمتوں کا اور دانائی کا باپ اس کا نام تھا اتنا سمجھدار اتنا زبردست مان کا لیڈر تھا اور دوسرے امریکہ فاروق اور سٹار بنوتے دعا مانگی دعا مانگی اور دعا کی قبولیت ہوئی قبولیت کے جو زوروں نے لگا تو کفار میں گھات ایسا کوئی بھی نہیں اتنا ایک اکیلا تو آدمی ہے اس کو جا کر نوز بلّہ قتل کر دے عمر خطاب کھڑے ہوئے ستائیس سال کی عمر کو نوجوان پڑی نوجوان زوردار وہ دب دبدا سارے پرائز پر بھاری اس نے کہا میں کروں گا اور وہ جا کر رقبہ شیبو والی سب میں پیٹ سب کی کر سکتے ہیں کہ چلے اگر ساتھ بکاسپور جلد نے آئے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا آج تو میں یہ لئی تھی چل پڑی ہے نا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج تو میں فیچر پر اتارنے کو جا رہا ہوں میں نے کہا کہ گرو اتارنے کو جا رہے ہو اپنے گھر کی خبر لاؤ تمہاری بہن آج تمہارا بینوئی دونوں مسلمان ہو گئے اور غصہ چڑھا بیا ادھر جانے کے بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے گھر پر پہنچے ادھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں یہ اندر داخل ہوئے تو بین اور بینوئی جو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے خباب رضی اللہ کے نسخے خباب رضی اللہ نے گھر میں چھپا دیا قرآن کے نسخے جو تھے کر لیے اور آئے وہ ناطے ہی کہا کہ اپنے دین کے دشمن تو مسلمان ہو گئی ہے تم نے کہا کہ اسلام ہکو تو پھر بس نہو دیکھا نہ نہتاؤ اور مارنا مارنا شروع کیا مارا مارا پٹائی کی تھبڑ کے لاتے مارے خون بہنے لگا گرایا انہیں اور برا حال کیا آخر وہ بھی ان کے خاندان کی عورت تھی تو اس کا جوش و خروش بالکل بھی تو کم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی آپ اس وجہ سے مارتے ہیں کہ ہم نے کو قبول کیا ہے آپ جان سے مار ڈالیں اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس بات میں نے جھنجوڑا انہیں لوٹنے کے بعد جو ہے تو خون بہن کا رہے وہ دیکھ کر پھر ترس آیا گہرت آئی تھی اور اور بہن کتنی پٹائی کر گئی اور اس او کا بھی ٹھنڈا ہو گیا اس پٹائی سے اور پھر بھی بات اور غور سے سنا نے نکاتم میں جب میں آیا تو اندر سے آوازیں کیا آ رہی اندازہ اس نے قرآن مجید کا نقصا سامنے آ گیا ان کا بڑا اٹھانا چاہنے تو اس کا آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ نہ پاس تم نے کہا جس کو میں کیسے چھ سکتا ہوں دھو کے نا دھو کے پاک اکڑائے غربی زبان ہماری زبان نہیں ہے تعلیمی کی اپنی زبان ہو پھر قرآن پاک کا زور اور دبدبا اس کے مضامین جس شان سے قرآن بولتا ہے عجیب وہ ہے ان کا تو ہوش ہوشواس اڑے اور ہال بدلا ہال بدلا تو اس نے کہا کہ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہو سوچتے ہیں خباب اللہ چھلانگ لگا کر نکل کر آئے اور وہ یاد آیا کہ ان گلیوں جو دعا مانگی تھی حضور سب نے ان میں قبول ہوگی لے کری حال میں گیا تلوار منگی لے کر گئے انتالیس آدمی دس سال کی محنت سے مسلمان ہوئے تھے دس سال میں انتالیس آدمی کو بھی اگر ارکم اللہ تعالیٰ سب کو آج پر لے جائے تو صفا والی طرف گئے یہاں صحیح کرتے نا دوڑیں جڑ جاتے صفا والی طرف گئے تو اوپر کو دیکھا ہوا ہے یہ حضرت ترکم رضی اللہ نے گھر تھا یہاں پر مسلمان جمع ہو کر بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے وہاں پر سابق کران بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نے کہا کہ وہ تو بند یادے کبیرے کا عمر فاروق جو عمرہ عمر گیا وہ آ گیا اور نگی دل لے کر آ رہا کہ کیا کریں حملہ رضی اللہ نے کہا کہ فکر نہ کرو اگر شیر سے آیا ہے تو ٹھیک ہے نہ آیا کسی دلبار سے گڑب میں اتاروں میری دربار کے ساتھ داخل ہوئے صاحب ایک رام تجبندی کے روٹنا چاہتے ہیں حضور سب کو اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھنے کے چاہیے کوئی نہ نیا سب آرام سے بیٹھے اور آگے بڑھے آپ اس کو کھڑے ہوئے یہاں سے کو پکڑا ایسے دن جوڑا کہ ہر کب قبول کرے گا میں اس نے کہا کہ میں پاک کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں ایک بار میں اپنی سفارسی کتاب میں تارے خودی ہے روم بے خودی میں واقع کو لکھا ہے اشہار میں تو و عورت کو کتاب کا لکھا ہے عمر فاروق عدل کی بہن کو کہ نم دانی کے سوز کر میں دانی کے سو ز تو تو بےگر تک دے رہے امر کہ تو نہیں جانتی ہے کہ تحری کراس کے قرآن پڑھنے کے سوز میں عمر فاروق کی تقدیر کو بدلنا میں دانی کے سوزر کرد تقدیر عمر آج مولی صاحبان ہے آج کوئی مولی صاحبان نہیں ہے تو کہیں کہ کرت کہہ رہا ہے اور یہ کراس موسر جو بڑا کا موسم ہے اربیٹک سے تین روڈ شدین تو اردو فارسی والے کو قرار کر کے پڑھتے ہیں اور شہر میں جو وزن ہے شہری اس میں کرتے آتا ہے کرا کہ ڈیڑھ سور کی کمی جاتی ہے نم کے کے کرانی سوگ تو جگرگوں کرد سبزم نم کے سو گے گرگوں کرد سبزی تقدیر امرا تو یہاں میرے بھائی قائل کرنا نہیں ہے یہاں مائل اور غائل کرنا ہے اور دربار علاق سے قبول کروانا ہے جی اس لیے یہاں جہاں دن کا بولنا پھرنا ہے وہاں رات کا رات کا قیام اور رات کا رونا ہے رات کے کھڑے ہونے رات کے رونے میں قبولیت کرائی جاتی ہے اور دن کو پھر کر اور بول کر اس پیغام کو پہنچایا جاتا ہے جو لوگ یوں سمجھتے ہوں کہ میں پھرنے بولنے پر کام بنتا ہے تو یہ ایک قسم کی کمپنی ہے حضور کی دعا کہ یا اللہ تر دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر فاروق عدی اللہ علیہ کے ذریعے اسلام کو قوت ادا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم اللہ بیت اللہ شریف کے پاس مسجد رام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں روکنے کے لیے گزائیں ہمیں روکنے کے لیے گزائیں دیکھتا ہوں معایا بنا صاحب رحمۃ اللہ یہاں شروع شروع میں تبدیلی کا کام شروع کیا نا پچپن چھپن میں چھاون پچپن تھا اس میں یہاں کا خاص طور سے دینی طبقہ بہت مخالفت کر رہا ہوں یونیورسٹی میں جو کنیال کے پروفیسر وغیرہ ہوتے, ہوتے ہیں یہ بہت اپاروجیٹک ہوتے ہیں اپاروجیٹک کا کیا مان ہوتا ہے جی ماد یعنی اپنی چیز پر ان کا سٹینڈ نہیں ہوتا بےچارے دبے ہوئے چھ کا خوردہ پیچھے ہٹے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو روشن خیال ثابت کریں تاکہ یہاں ہماری کچھ حیثیت بنی ایس عمر کا یہ ہوتا ہے ایک غورت ہوتی تھی سنیال جی پروفیسر اور بیس اکیس گیٹ پہ پہنچ گئی تھی اس کی, کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو عام طور پر اور جو شعبے میں چلا دیں بھائی بھی ہوتا ہے لوگ شادی نہیں اور اس کا غم کرو اس کا غم کرو تحویل کرو دم کرو <تصفيق> <تصفيق> خیر کہا کہ شادی کیسے ہوگی ہے اسلامیات تھی اور بنتی ہے ماڈر تو ماڈر دوس بجے سب کو نہیں قبول کر رہا ہے کہ اسلامیات بنی ہے اور اسلامیات بھی قبول کرنی دنشاد ہے سارے دین والے کے دین سے بہ بہ رہے ہیں تو مسئلہ حال ہو <تصفيق> میں کہنا غم کرنے سے ہوگا نہ دم کرنے سے ہوگا اس کا سر خم کرنے سے ہوگا ہاں جی تھر جتارے سے اللہ کے دن پتھر جتائے تو تب اس کا کام بنے گا تب ہمارے دم سے ہمارے ہمارے سے ہوگا. دم سے کیا ہوگا جب اس کا سر ہم نہ ہو ہاں چھ سال کی آج یاد آئی ہے جملے کے باہر کرا رہے ہیں بار اللہ تو کیا بات اور کر رہے ہیں جی ہاں <سؤال> اس طرح ہوا کہ بہت محالبت کی یہاں یعنی تک یہاں پر ایک آدمی ہوتے تھے بعد میں سر بڑے نازم ہوئے بڑے تعبیدار تھے قدر اللہ گزوی صاحب انہوں نے طلبا سے کہا کہ گاڑی کی مشین اگر یہ دان کرنے کے لیے آئے نا اس کو اٹھا کر پانی کے تالاب میں گراؤ یہاں پر ایک لڑکا ہوتا تھا اقرار اس کا نام تھا اس نے یہاں سے پڑھی تھی آرکیالوجی پھر مردان کالج سے آرکیولوجی کا پروفیسر ریٹائر ہوا نے کہا مولا تقریب کا گورما میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں آپ دھیان کریں کسی کا باپ آئے یہاں پر کے قریب تو میں دیکھتا ہوں کیا غور و جوش والے لوگ ہوتے ہیں تو میرے فاروق اللہ دل دل نے کہا کہ ہم اللہ علیہ مسیح حرام کے پاس نماز پڑھیں گے کوئی مشکلوں میں سے گزار کر آئے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ایسی سزا بنی صابہ اکرام کی دعا صابہ اکرام کی فریاد اللہ کے حضور جاری ان کا اللہ کا تعلق دن کو پھرنا اس پر کو پہنچانا اس کے لیے خدمت کرنا اس پر مال لگانا میرے تقریباً سے بات نہیں پیدا کرتی میرے بھائی پوری جان پورا مال لگتا ہے اس کو حضرت جی مولانو رحمتہ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا ہوا ہے کہ مدینہ مرورہ میں جب صاب اکرام منتقل ہوئے ہیں تو سارے سال کی کارکردگی کا اوسط نکالا جائے تو صابے اکرام کی زندگی میں ہر سال چار مہینے کے باہر کے سفر آتے ہیں آٹھ مہینے گھر پر اور چار مہینے بعد سب, سب ایک مہینہ ہوا ہے کبھی دو مہینے ہوئے ہیں کبھی چھ مہینے ہوئے ہیں کبھی دس دن ہوا ہے سب کو ملائے تو اوسم خدمان چار مہینے کے سفر آپ نے آٹھ مہینے مجن منورا نا آٹھ مہینے مجن منورا کہتے تھے کہ آدھ عدیل مسجد کو دینا ہوتا تھا کہ دو پارٹنر کاروبار میں تو ایک کاروبار پر اور ایک مسجد میں آدھ عدل مسجد کے دینا ہوتا تھا کہ آنے والے نو ان کی خدمت کرنا ان کو کھلانا پلانا ان کو اسلام سکھانا ضروری مسائل سکھانا آج ہماشاء اللہ بیٹھتے ہیں اردو کر لیتے ہیں اس وقت میں تو حضور سکھانا بھی پورا ایکلم تھا اردو کسے کہتے ہیں عالت مسجد کو دینا ہوتا تھا آدمی کاروبار کو دینا ہوتا تھا ایسے اللہ والے لوگ کہ آدھی رات اللہ اللہ کے حضور قیام کرتے تھے آدھی رات مسجد کی آدھی رات گھر کی وہ جو آٹھ مہینے گھر پر رہے تھے ان میں سے بھی چار مہینے دن لگ گئے کمائی کے رہ گئے چار مہینے ایٹ تیئی وقت میں تو سال میں کمائی کرنے اور اخراجات اپنا گھر کا خرچ پورا کرتے تھے آپ باہر جو جاتے تھے چار مہینے کے باہر کا سفر اپنے خرچے پر اور جو باہر جاتے تھے مسلمان ان کو دین سکھانا ان کو کھلانا پلانا یہ کون کرتا تھا اپنے خرچے سے کرتے تھے نہیں. فیس والی تعلیم اپنے خرچے ان پر خرچہ کر رہے ہیں کمائی کا وقت ایک بٹا تین رہ گیا اور خرچ اخراجات وہ تین گنا بڑھ گئے کمائی کے وقت تین گنا کم ہو گیا خرچ کے تین گنا بڑھ گئے بات کس بات کے کہنے کے لیے مثال شروع کی تھی میری تصویر ہاں جان مال وقت لگتا ہے جان مال وقت لگتا ہے ایسی جان لگائی ہے مال لگائے وقت لگائے تھے جو نوبستم جاتے تھے تو کوئی شادی اس کو گھوڑا دے میں دے رہا ہے کوئی ایک من کھجورے دے رہا ہے کوئی ایک من گندم دے رہا ہے کوئی جوڑا دو جوڑے کپڑے دے رہا ہے ایسے مالامال کر کے بیٹھے تھے باہر نہیں سب بات چیلی ہے میرے بھائی جنوبی افریقہ میں میں نے تین چار سفر کیے ہوئے ہیں ہمارے سفر کے ساتھ بھی وہاں پر اس میں مقامی لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے میں نے ان کا مشاہدہ کیا مقامی مسلمانوں کا وہاں کا مسلمان تو بہت بڑا ارے قالین صاحب ایسیت نواب ہے اتنا مندار میں نے دیکھا تبلیغ میں چار مہینے سے لگا لیتے ہو جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ اپنے مال جان سے لوگوں کی خدمت کرنا ان کو اپنے سینے سے لگانا ان بھائی بنانا یہ نہیں کر رہے ہو تم ان کو کالے کہتے ہو اور اپنے آپ کو جو تو لینڈ لاڈ کہتے ہو نی? ایک کالا مسلمان ہوا تھا تو ہمارے ساتھ گاڑی میں گاؤتم نے جو کھان پر ساتھ بیٹھتا تھا وہ اتنا خوش ہوتا تھا اتنا خوش ہوتا تھا کہ بھائی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں ساتھ گاڑی میں کھلاتے ہیں چلو اس کے اللہ مسلمان جب ہوا نا اس کی تین بیویاں بی اور بائیس بچے تھے ایک دیوی مسلمان نہیں وہ ادا ہو گئی دوست کے پاس رہ گئی اور اس نے میں نے کہا اس کا تو بائیس بچے ہیں اور اس کی معیشت کا کیا ہوگا کھائے گا کہاں سے ان کا فکر نہ کرے ہم کوئی ایک ہزار میل تقریباً دور فاصلے پر تھے اور برگ میں ہماری ایک این جی او ہے جو کام کرتی ہے جونس برگ اور میں اس ایک ہزار میل دور تھا اس این جی او کا انچارج ایک مستری ہے اور ایک جو ہے تو مردان کا مولوی حبیب صاحب یہ دو اس کو چلاتے ہیں اور مکہ مکائی مسلمان بہت مددار ہیں پیسہ دینا تو کے لیے کوئی بھی نہیں کا مولوی حبیب صاحب کو لون کرو کہ آج مسلمان ہوا ہے بائیس ان کے بچے ہیں دو کی بیویاں ہیں خود ہے تو کیا کریں گے ان کا کو کوئی پرواہ نہیں ہے سارے بچوں کو میرے بال بولو پورے خاندان کو سنبھالنے کا کھلانا پلانا تعلیم دینا سا مل والے ادیب صاحب نے کہا کہ میری جگہ کے مواہنے کے لیے بھی آ پائیں گے میں چلا گیا وہاں پر وہ تو اسکول دکھایا نے کہا کہ ایک کالوں کے لیے ہمیں سکول بنائے ہوئے ہیں یہاں پر آتے ہیں پڑھتے ہیں دوپہر کا کھانا ملتے ہیں ان کو اور پھر جاتے ہیں پھر کوئی بیس بائیس چالیس پنچالیس سال کی عمر کی عورتیں آئی ہوتی شام قبول کرنے کے لیے انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھایا انہوں نے انہوں نے کہا کہ آج ان کو کلمہ آپ پڑھائیں کلمہ پڑھایا انہیں مسلمان ہوئی جو ہے مسلمان ہونے کے بعد نکاح ان کے لیے ہم دستکاری سکول بنائے ہوئے ہیں کچھ دن رہتی ہیں دستکاری سیکھتی ہیں پھر جاتے ہوئے ان کو ہم سلائی سلائی مشین کو دیتے ہیں پھر ان کو رقص کرتے ہیں پھر ہماری تو ذرا طبیعت دنیا دار ہے میں نے جی؟ تو مجھے ابھی بھی کچھ کر اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے کہ کی نہیں کچھ کچھ بھی نہیں کیا ہے تو کچھ اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے ہاتھ کر مارے ہیں کیا؟ بس ایک آدھا میل میری زمین ہے یہ غریب آدمی کو آدھا میل ایک میل بھی نہیں ہے جی اتنا غریب ہے <laughs> تو اس نے کہا کہ گاڑی بٹھاؤ ڈاکٹر صاحب تو اس کو میں اپنا فارم اور اپنی زمین دکھانے کے لیے لے جاتا ہوں لے اس کے فارم میں گوڑے بکریاں گائیاں شکر مر سب قسم کی چیزیں کھڑی ہوتی اور ایک دو کالے ان کو مارنے والے اور دیکھا یہاں کی جو مقامی کالی آبادی ہے وہ بڑے شکر کرتے ہیں ان کو کوئی ملازمت دے دیں آپ تھوڑی سی تنخواہ کھانا پینا دیں بس ان کو بہت شور نہیں ہوتا کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو آپ میں نے اپنے یہ جو سلسلے میں بہت بہتر سے میرے ایسا ملک ہے کہ ایک میل پکڑو یہاں کی زمین اور ٹریکٹر چلانا شروع کرو تو کوئی क्या جا کر نہیں پوچھے گا کہ کیا کر ہو کسی سے پوچھا پھر سوچے کہ کیا کر رہے اتنی ہوتی زمین اللہ کیا بات ہے اس قربانی کرنا ہے قربانی کرتا ہے سیدھے سے لگاتا ہے یہ پہلے تو رائن میں بنگال کے لوگ جاتے تھے اور بنگال کے لوگ بہت غریب مسکین کم تازی یافتہ لوگ ہوتے تھے ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں ایک آدمی تھا وہ کھانے میں ایسا ہاتھ پہلا جاتا تھا گند بچاتا تھا اس کے ساتھ بیٹھ سے کھانا نہیں کھاتا تھا لوگ اسے پیرا ہاتھ کرتے تھے انہی ساتھیوں میں سے کسی نے خواب دیکھا جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا مت کا وہ گرا پڑا جو کسی کو, کو کوئی نہیں پوچھتا جو کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے اور اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہیں تمہارا خان ایک خیال ہی پڑا کر دوں جو ان میں سے گناگار ہیں وہ میرے ہیں کسی کو یاد آیا کہ نہیں یاد آیا شہر کیسا تھا یاد ہے؟ سبحان اللہ. تو حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی عمر سے بیندازہ محبت یہ مومنین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان سے تداظیر ہیں اور سمت کو بھی حضور صلاح جان سازی ہونے چاہیے ان نبی اولا بل حسین کے کیا قرض میں آئیے ڈاکٹر سیار تھا ان نبی اولا بلن حسین صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں یہ نزا کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہوئی ہے کہ دولت علامہ نے کیے نا جس کو دنیا کے ساتھ الگ محبت زیادہ ہو اسی کو نظر نظاد تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساتھ الگ زیادہ تھا سب حیران میں رہتے تو کل میں کوپر بول دوں کیسا تعلق تھا آپ کی عمر کے ساتھ محبت کا تعلق ان کو اللہ تباروں کا تعلق ٹھہروں فوق کے ساتھ اللہ کا تعلق ملے یہ جی. تعلق ہے حریفن علیہ کم ہماری دنیا کی حیرث ہے دنیا بہت ہو. اور حضور صلی اللہ میں ہیرس ہے کہ ان کو بہت زیادہ فیض اور فائدہ ملے لگا جاگم رسول مینا عزیز الحمان عطم حریس علیکم بل الرحیم اس میں جو تکلیف پہنچی ہے اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی قوف ہوتی اور حیرت کے لیے بہت چاہت ہونا اور ان کو سمے خیر اور فائدہ پہنچنے کی تو بہت ہی زیادہ چاہا آج دوسری تشریح لمائی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ کی حضور یہ دعا تھی کہ میری عمر پر جو نظر کی تکلیف آنے والی ہے وہ مجھ کو ہی دے دیتے تاکہ ان کی نظر کی تکلیف کا یہ جو حال ہے یہ ہلکا ہو رہا ہے تو اب میں یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز قبول ہوگی دربارے لاہی میں تب یہ پھیلے گی ہمارے یہاں جو ہے تو وہ قائد کرنا نہیں ہے مائد اور گائل کرنا ہے اور قبول کرانا ہے دربار لائی میں قبول کرانا ہے حضور صلی اللہ نے دعا مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے گئے تو قبول فرمایا عمر خطاب رضی اللہ میں کا پتھر برسائے گئے بدن لہو لہدوان ہوا خون و بارک جو ہے جوتوں میں چھپکا اور آپ جائے تو بےوشوں کے گرنے کے ہوئے اتنا خون بہ گیا اور ہمارے کل جبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا اس نے کہا یا صلی اللہ صلی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو قائد کے دو پہاڑوں کو ملا کر اے ساری کون کو بیچ میں سے پیس لوں قومی اے اللہ میری قوم کو ہدایت رسی فرما یہ جانتے نہیں اور ملک اس جبال کو ضرورت نہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ انہوں نے قبول نہ کیا لیکن نصرت اسلام کو قبول کریں اور واقعی نے اسلام قبول کیا کبیل سفی شکیم نے قبول کیا جمے اور بہت زیادہ جمنے والے مسلمان ہوئے محمد قاسم کاسم رحمۃ اللہ علیہ بلا شطیف کا آدمی ہے جو پورے بڑے شریر میں اسلام کا دروڑا کھولنے والا آدمی بنا ہے تو میرے بھائی جب میں اصو کافر کی زندگی کو اختیار کر لوں میں اصو کافر کے طریقے کو اختیار کر لوں ہمارا رات حضور کے ساتھ کیا تعلق رات ہے ہم نے تو برتری اور فوقیت کافر کی مان لی ہم نے تو برتری اور فوقیت کافر کی مان لیت بعد والی مدد کیسے پر آئے مدد تو ان نے کال ربول اللہ سن مستقام ہے جب لوگوں نے کہا رہا ہمارا اللہ ہے پھر جمے وسطہ مدد تو جمنے والوں کی کی جاتی ہے مدد کو تو بہت سی عورتوں کا میں نے بیان کیا ایک عورت نے آ کر کہا ہمارے گھر میں یہ ہی حالات ہیں تکلیف کے حالات ہیں بہو کے ذہن پر اصرو ہوا ہوا ہے قسطی ہے تو میں نے اسے کل میں دھیان کیا تو خیال آیا کہ گھر میں کیبل ہے میں نے کہا کہ گھر میں کیبل, کہاں کیبل ہے کہا کیبل کہا کیبل کے ساتھ اس کی بہو پر آئے گی وہ نے کہا کہ آپ نے کہا آپ اور ہمارا کیا تعلق ہوا جو آپ لوگوں نے گھروں میں کیبل ہے تو ہماری بھی آنی آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ مجھے معاف کریں آپ جائیں میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا انہوں نے کہا نہیں آپ تو کیبل صرف قرآن سننے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے کہا ماشاءاللہ قرآن کو نہ کتاب میں لکھا ہوا تھا نہ تفسیر میں لکھا ہوا تھا نہ علماء کے پاس لکھا ہوا تھا اس کو تو کیبل سے ہی پڑھنا ضروری ہے ان لوگوں کے ایمان خلب ہونے کے مرنے کے بعد کبر پر موت ہونے کے کبھی خطرہ میں آپ کو واضح طور پر کہ میں نے تعداد یہ نہیں بڑھانی ہے یعنی یہاں لوگ بتایا کہ میں نے شکرانے جمع کرنے ہیں آپ نے تو کوئی ملا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے جس بات سے تباہ ہو رہا ہے اس کو باضے طور پر میں کہوں گا بات سے تباہ ہو رہے ہو اس کو دوبارہ سور بولنا کہوں گا کوئی آئے آئے نہ آئے نہ آئے نہیں کوئی کروکار نہیں کیا میرے بھائی یہ پسند راتوں کی دعائیں راتوں کا جاگنا لیکن میں نے خدمت خالی اور ہمارے بزرگ حضرف باجیر الدین احمد اللہ مدینہ مسینہ منعمن کا قیام تھا تو اس میں لوگ بعض وقت آتے تھے مہمان رات کو بارہ بجے آ رہے ہیں ایک بجے آ رہے ہیں دو بجے آ رہے ہیں دس تک جاتے تھے لوگ جگاتے تھے اور جاگتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں کا خیال ہوتا کہ حضرت صاحب اتنے پائے کے آدمی رات بھارت میں گزرنے والی اتنے مصروف آدمی ہیں تھوڑی دیر ان کی نیند کی تھی اتنے آ کر آدمی گرا دیا تو بجائے کیوں کہ میرے دن خرابی ہے تو ہو آدمی کو را کر دو بجے آنا پڑا ہے تو کتنی تکلیف اٹھا کر یہاں پر آیا ہوگا اہلا جلدی لازا کھولو کھانے کا پوچھو دو ایسی سربتیں کی ہیں ہمارے بزرگوں نے تب ان کی بات پھیلی ہے میرے بھائی میری تکلیفوں سے نہیں پھیلی ہے دیگنے. تو آج انشاءاللہ شاء تھوڑا سا اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنائیں گے سیب اللہ صاحب مہمان ہمارے آئی نے اسلام کیسے قبول کیا اور اس کے بعد ذکر, ذکر دعا قدم اس کے بات کریں گے ٹھیک ہے نا آؤ جی آ جائیے اوپر آ کر بیٹھ جیسے حکومت ایسی کرنا تھا اس کو بھی دکھاوی بسم اللہ رحمان رقیم ادو سب اللہ کری ہوں میرے بھائی اللہ ہو جلو جلال ہو امام موالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہو جلو جلال ہو امام موالہ نے میرے کو ایک گندگی سے اٹھا کر آج اس نمبر پر بٹھا دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بھی اس نمبر سے بہت محبت تھی کیونکہ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بٹھایا تو میرے بھائی دوستو میں تو اس لائق نہیں تھا یہ تو آز غریب پر اللہ و جلو جلال ہو امام موالہ نے رحم کیا کرم کیا اور کارگزاری سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے یا لوگ میرے پیچھے لگیں کارگزاری بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ جلو جلال ہوں امام ہو نے برے حالات میں میرا کیسے ساتھ دیا اور کیسے کیسے اللہ رب العزم نے حالات سے مجھے محفوظ فرمایا تو یہ سن ایٹی سیون کی بات ہے سنستاسی کی تو اس وقت میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا تو پانچویں تک میں نے اپنے پرائیویٹ سکول میں جو وسائی لوگوں کا ہوتا ہے میرے سکول کا نام تھا انگلش میڈیم میموریل سکول تو اس میں میں پڑھا کرتا تھا تو جب میں نے فائیو تک ادھر پڑھا تو پھر میں گزران والا شہر میں داخل ہو گیا تو وہاں پر ایسا تھا کہ ایک میرا کلاس فیلو تھا محمد سہیل وہ میرا دوست بن گیا ہم دونوں آپس میں بھائی بن گئے اور اتنی محبت ہو گئی کہ وہ مسجد میں جایا کرتا تھا اور میں باہر دروازے پر کھڑا رہتا تھا دیکھتا رہتا تھا اور مجھے یہ قیام رکوع اور سجدہ یہ بہت پسند پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آخری سانس بھی جو ہے سجدے میں آ جائے تو بہتر ہے تو میرے بھائیو دوستو جب ایسا واقعہ ہو گیا تو اللہ جل جلال ہوں کہ قدرت کے میں حضرت مولانا شاہب الدین خالدی صاحب رحم اللہ کے پاس گیا اور میں نے بولا حضرت صاحب مجھے کلمہ پڑھا دو کہنے لگے آپ تیرہ سال کے بچے ہیں آپ نابالغ ہیں آپ کو کلمہ پڑھائیں گے مسئلہ بنے گا کیونکہ میرے گھر والے کو سب اچھے تھے کیونکہ میرا باپ جو ہے ایسائیت کا تھا پندرہ امریکہ پندرہ جرمنی پندرہ فرانس پندرہ پاکستان میں پوپ صاحب کے نیب تھے چار ملکوں پر اور جے جی تعارق تو آپ نے سنا ہوگا وہ میرے بہنوں ہی ہیں اور طارق کی کیسٹ جو ہے میرے سکے بھائی ہیں تو اللہ جل جلال ہوں ہوں نے اس خاندان سے مجھے قبول فرمایا تو جس وقت حضرت صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بچے ہیں نابالغ ہیں میں آپ کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں جا کر میں نے سپیکر کا بٹن آن کیا اور میں نے خود اعلان کر دیا کہ فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا بھائی ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں جب اتنا واقعہ ہوا تو وہ ڈرائیور ہمارا واپس چلا گیا خالی گاڑی لے کر اور اس نے جا کر کہا کہ بھائی اس اس طرح وہ تو کہتا ہے اب میں نہیں جاؤں گا سائیوں کے گھر میں میں مسلمان ہو گیا خیر بھائی آئے انہوں نے لے گئے مجھے رشتے دار کٹھے ہو گئے سمجھانا شروع کر دیا لیکن اللہ جل جلالہ امام معالح نے جو ایمان عطا فرمایا انعام میں وہ بہت قیمتی ہیں۔ تو میں نے بولا کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں اب میں ایسائی نہیں بنوں گا تو بھائیوں نے کہا کہ اچھا تیری مسلمان نکالتے ہیں انہوں نے پکڑا اور مجھے بند کر دیا جب بند کر دیا بولا اس کا روٹی پانی بند اور دن اسی طرح گزر گئے تو آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کے مسلمان ہونے سے ہماری بہت بہتری ہے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا مجھے اکیس سال ہو گئے میں نے ماں کی شکل نہیں دیکھی ابھی زندہ ہے تو ماں ماں ہی ہوتی ہے ماں نے وہاں سے مجھے راتوں رات, رات بھگا دیا دسمبر کا مہینہ دا. بہت ٹھنڈا موسم تھا وہاں سے بھاگا تو میں سرگودا چلا گیا سرگودا میں انجا چا جنوبی ہے وہاں چودھری بشارت ہے اس کو جا کر میں نے کارگزاری بتائی کہ اس, اس طرح میں مسلمان ہوا ہوں اس نے کہا تم میرا بیٹا ہے میں تجھے مدرسے میں داخل کر دوں گا مجھے گھوڑے پر بٹھا لیا بعض زمینوں پر لے گیا بولا یہ زمینیں آپ کی ہیں یہ بحثیں آپ کی ہیں بس بچے تو آ گیا ہے اب میری جان خلاص ہو گئی وہاں پر میرے کو وہ مدرسہ ملا کہ سارا دن گھاس کاٹنا زمینوں میں ہل چلانا زمینوں کو رات کو پانی دینا اور سارا دن میں یہ نیچے وہاں جنگل میں گزارتا تھا ساڑھے تین سال گزر گئے تو عید الفطر کا موقع ہے عید الفطر تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب مجھے وہ سفید جوڑا ایک لیے تھے اس وقت جو کڑھائی ہوتی تھی وہ جوڑے اسی طرح قسم کے نکلے تھے انہوں نے کہا کہ روٹی کے نوکر ہو اور سفید جوڑوں کی فرمائش کرتے ہو یہ بات دل کو بہت, بہت ناگوایا گزری اور بہت پریشان ہوا تو وہاں سے ارادہ کیا اور کوٹا بلوچستان چلا گیا کوٹا بلوچستان میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس کا نام ارشد خان تھا تو عرخان بھائی کو میں نے جب کارکراری بتائی تو اسے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میرے بورڈ شامن کیا اور مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا تو ایک سال تک میں وہاں پڑتا رہا تو جب ایک سال میرا وہاں گزرا تو اللہ کی قدرت تھی کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو یعنی کہ وفات ہو گئے تو وہاں میں بہت پریشان ہو گیا جب وہاں سے پھر میں نے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ مدرسے میں داخلہ بھی مل سکتا ہے اور انسان اگر کوئی جگہ نہ ہو تو مسجد میں سو بھی سکتا ہے اس سے پہلے میرے کو یہ معلومات نہیں تھی عام طور پر تو وہاں سے میں لاہور میں آ گیا اور سروکیا میں میں نے داخلہ لے لیا وہاں پڑھتا تھا تو بھائی لوگوں کو پتا چل گیا ہمارے مسلمانوں میں ایک بات ہے ہم شوبازی بہت کرتے ہیں تو اس کسی نے شوبازی کی کہ بھائی اس طرح اس تمہارا بھائی اب مدرسے میں پڑ رہا ہے تو ان لوگوں نے آ کر مجھے وہاں سے جو میں تھوڑا مدرسے سے باہر نکلا وہاں سے اٹھا کے لے کر جا کر پاؤں کو جنگیر لگا دیا اور کہا کلمہ چھوڑ دو میں نے بولا ہاتھ میں نے نہیں پکڑا ہوا جو چھوڑ دو بولا ہم وہ زبان ہی کاٹ دیں گے جس سے کلمہ پڑتے ہو تو پھر یہ دیکھو نا اس کے باوجود یہ نیچے سے چلائی ہے اسی یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے بولنے میں تو اس کے باوجود بھی اللہ جل دلال ہُو اماں موالہ نے مجھے کیم اور ڈیم رکھا یہ پھر میرے جسم میں یہ نو گولی لگی ہوئی ہیں جس وجہ سے یہ دونوں بازو مزدور ہیں یہاں سے اوپر نہیں جاتا اور یہ ایسے تو پھر اللہ جلد جلال ہوں کی قدرت کے حضرت مولانا آزم طارق رحم اللہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو روشن فرما دے اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی ایسے جذبے عطا فرمائے اور اللہ رب الزت ہر گھر میں آزم تارک پیدا فرما دیں تو انہوں نے میرا علاج کروایا اس دور میں ساڑھے سات لاکھ روپیہ لگا تھا اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا دعوت کے کام چار مہینے کے لیے چلا گیا جب چار مہینے پورے ہوئے تو بہت پریشان تھا سوچ میں تھا کہ سب لوگ گھر کو جائیں گے اور میں کہاں جاؤں گا تو ہمارے امیر صاحب تھے جمشید بھائی وہ بنیر کے علاقے میں رہتے ہیں گلگشتوں ہے نام ستالی گلگشتوں سو آبی کے قریب ہے تو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے بولا کہ بھائی آپ بھی تو گھر جائیں گے آپ کیوں پریشان ہیں ان کے ساتھ میں وہاں چلا گیا وہاں اللہ جلو جلال ہوا امام موال نے اچھا میرا یعنی کے کام چلا دیا لوگوں نے مل جل کے چھوٹی سی دکان بنا دی اور میں بڑا خوشحالی سے زندگی گزارنے لگا تو بھائی لوگوں کو پھر پتہ چل گیا تو پھر میرے پر ان لوگوں نے القاعدہ کا الزام لگا دیا قالی سیف الرحمان سے میں مشاعور تھا اور وقت میں افزر ہی میرے خاکے چھپتے رہے اور پھر میں لاہور میں یعنی کہ دو سال مخرول ہو کر کالا ڈھاکہ میں رہا ہوں تو جانے لاہور میں کوئی جانا ہو گیا تو وہاں میں گرفتار ہوا اکیس دن میں رمانڈ میں رہا بہت سی سختیاں ہوئیں اس کے بعد جب آزاد ہوا تو ابھی منسیرا میں رہتا ہوں دربند میں اور الحمدللہ ایک مسجد تھی اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ایک میت کی کھاٹ ایک میری کھاٹ اچھی زندگی گزر رہی تھی تو یہاں یہ اکیڈمی اکیڈمی وہاں اکیڈمی کے ان کے رشتہ دار ہیں ان لوگوں نے مل جل کے میرے لیے ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا آبدر کے رشتہ دار تو اس کے بعد الحمد انہوں نے آدھی رقم دی ہوئی یادی اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ پھر دے دیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بھی عطا فرما دی اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر ہے اور ہمارے سب کا گھر جنت میں بنا دے دی. یہ تو دنیا کا گھر ہے کچا گھر ہے جزبے میں گر جانے والا ہے طوفان میں بہ جانے والا ہے ہنگری میں اڑ جانے والا ہے وہ گھر تو بہت عظیم گھر ہے جو اللہ اور رب العزت کا فرمائیں گے تو میرے بھائی جس وقت اتنا واقعہ ہو گیا تو کچھ لوگوں نے مل جل کے وہاں پر مجھے یہ تول کا کپڑا اس کی دکان بنا دی اس وقت دکان چل رہی تھی پچھلے سال میں میں گیا تو وہاں پر لوگوں نے میرا نکاح کر دیا لیکن وہ لوگ بہت دھوکے باز تھے تو بعد میں جب نکاح ہو گیا تو لوگوں سے اس نے لوگوں نے پچاس ہزار روپیہ لیا کہ ہم لڑکی کے لیے جہیز بناتے ہیں بعد میں کیس کر دیا کہ ہم طلاق چاہتے ہیں وہ پچاس ہزار روپیہ ابھی دبا لیا اور آٹھ مہینے مجھے عدالتوں میں دھکے دکھانے پڑے اس کے بعد الحمدللہ جب میں واپس آیا تو دکان بھی ختم تھی تو ابھی الحمدللہ اللہ جل جال امام معلح کا مجھ پر بہت بڑا رحم ہے کہ وہاں ایک روڈ بن رہا ہے اور وہاں وہ ٹھیکےدار ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں الحمدللہ للہ ایک سو بیس روپئے روزانہ کے مل جاتے ہیں تو وہ برس کے ساتھ وہ مٹی مٹی ہٹا دیتے ہیں تو اللہ سے لو جلال ہوں میں مال ہو پر بہت خوش ہوں میں کہتا ہوں کہ شاید میرا اللہ اسی پہ راضی ہو اگر اللہ اسی پہ راضی ہے تو میں پورے پاکستان کے میں پورے پوری دنیا پر ہر گلی میں جھاڑوں لگانے کے لیے تیار ہوں تو وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ ہمارا امام تازہ ہو جائے کہ اللہ ہم ہاں سے راضی ہو جائے نکو میرے بھائیوں زندگی مختلف زندگی ہے آج جب میں اس مسلمان کو دیکھتا ہوں کہ اس کا لباؤ سنت کے مطابق نہیں اس کا چال چلن سنت کے مطابق نہیں اور میں کہتا ہوں کہ جب اس حالات میں اس کو موت آ جائے گی تو یہ اللہ کے پیارے محبوب کو کون سی شکل دہائے گا اللہ رب العزت کے سامنے کیسے جائے گا اور کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو میرے بھائیو اور اس پر محنت ہو جائے کہ یہ اللہ اور ابلیزت کے پیارے محبوب نے کتنی مصیبت تک سے ہمارے تک اسلام پہنچایا اگر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے قرآن اور عتیم کو کہاں تک پہنچایا ہے کتنی محنت کی ہے تو اس کے لیے میں بھی فکر مند ہو جاؤں آپ بھی فکر مند ہو جائیں اور یہ میرا بھائی محمد یوسف ہے نا جب میں اس کے پاس جایا کرتا تھا یہ میرے سکے ماموں کے بیٹے ہیں یہ جو کرکٹ کھیلتا ہے تو جب میں اس کے پاس جایا کرتا تھا بھائی آپ ایسا کریں اسلام قبول کر لیں تو آگے سے شور کیا کرتا تھا ابو کو بتاؤں گا وہ آپ کو گھر میں نہیں چھوڑیں گے یہ میں آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں ہاں تو آستہ آستہ مانگے کہیں لگے بھائی کچھ لاگ جو میں اسٹڈی کروں کہ کیا ہے تو فضال مال اور فضائل صدقات میں نے رجا کر پہلے سب سے دیے اور سید انور بھائی سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو محنت میں نے کی ہے یہ میری اللہ رب العزت مجھے جو ہے اس کا عزد دے گا لیکن باہر اس بات کی مشہور نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سف اللہ بھائی نے محنت کی ہے باہر آپ کا نام ہوگا اس لیے کہ میں آزاد گھومنے والا ہوں کبھی کہاں جاتا ہوں کبھی کہاں ابھی تک ٹھکانا میرا ہے کوئی نہیں اور پہلے میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں ابھی میں تھوڑا سا عزد ہوں نا کیونکہ میرے میں موسیٰ علیہ السلام والا ایمان تو نہیں ہے میں تو کمزور ہوں نہ صحابہ والا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ والا جذبہ عطا فرمائے گئے اور اللہ اور رب العزت ہم لوگوں سے وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو جائے تو ماشاء اللہ حضرت صاحب نے تھوڑا سا دھیان دیا ہے اور ساتھیوں کی ملاقات کے لیے تو میں بہت خوش ہو گیا ہوں اور میری آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کی جائے مال کی ضرورت نہیں ہے اسباب کی ضرورت نہیں ہے گاڑی موٹریں نہیں چاہیے عزت وہ جو آخرت میں اللہ رب العزت اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے یہ دنیا کی عزت یہاں رہے گی جی. تو میری تو بس یہی آپ کے گزارش ہے کہ خوب محنت کی جائے کہ اللہ کا پورے کا پورا دین میری زندگی میں اور پورے کی پوری انسانیت کی زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ شاء سب ساتھی کوشش کریں گے نا اللہ تعالیٰ داد صاحب ملکہ بکٹوریا کے خاص آدمی اور اس نے دو لاکھ کنال زمین ہوئی سو مربے یہاں پر کتنا دو لاکھ کنال زمین ملکا بکٹوریا نے کی آپ بتایا نا کہ اپنی گاڑی میں اسکول جانا آنا وہاں سے ہم نے قبول کیا ہے اللہ اور نے اسی اصلی زندگی تو واقعی آخر کی زندگی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشر نبی کو تعمیر فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام کے ساتھ اینٹیں اٹھا رہے تھے پتھر اٹھا رہے تھے اور گرد اتنی پڑی شار کے میں مبارک پر کہ جلد نظر نہیں آ رہی تھی جب صحابہ اکرام تھکتے تھے تو اپنے آپ کو پیدا کرنے کے لیے صابق اکرام شہر پڑھتے تھے محمد اللہ نبائے محمد الجہاد عمار بکین ابدا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں کہ خریدے ہوئے حضور صلی اللہ حل صلی اللہ جہاد کے لیے جب تک ہم باقی رہیں گے نہر اللہ بایو محمد بایو محمد الہادی ماں بکینا بدان اللہ محمد منظور <سلام> صلی اللہ علیہ ساری زندگی میں صرف دو شہر بولے ہیں ایک شہر سے بولا ہے ان کے جواب نے آپ نے ہے کہ اللہ منا شلاح اور پھر انسارا والے مہاراج یہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو انصار کی مقصد فراہم فرما دے اور ماجرین کی مقصد فرما دے لا <سلام> لا لاحا اللہ لا لالا